الحمدللہ رب العالمین العلم والسلام علی سید الانبیاء سید اما بعد سنن نبی دابود میں سید عناف الفا وضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عطا صباطی قوم قبال قاہمہ قوم کی روڑی پر آئے اور آپ نے روڑی پر کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی موجود ہے اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں وہ دعود کی حدیث ہی کہ عبداللہ اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے ایک سال پہلے آپ کو دیکھا مستقبل الشام و مستدبر الکبا یعنی شام کی طرف منہ کر کے کاربہ کی طرف پیٹ کر کے دو گھنٹوں پر بیٹھے قضاء حاجت کروا رہے تھے اپنے گھر میں بیٹھ کر قضاء حاجت کرنے کی وہ روایت گزر چکی ہے یہ روایت صحیح بخاری میں بھی ہے عام طور پہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ بخاری میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی روایت تو ہے بیٹھ کر پیشاب کرنے کی نہیں بیٹھ کر پیشاب کرنے کی روایت بھی صحیح بخاری کے اندر موجود ہے عبد اللہ ابن حمر علی اللہ علیہ یہی روایت یہ دونوں روایتیں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی اور بیٹھ کر پیشاب کرنے کی ابو داؤد میں بھی ہیں اور بخاری میں بھی اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روڑھی پر گئے اور وہاں پہ آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا امام و فرماتے ہیں کہ میرے استاد محترم مصد رحمہ اللہ انہوں نے اس روایت میں کچھ اضافی بات بھی ذکر کی ہے وہ کہتے ہیں کہ سیدنا خدیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پشاب کرنے کے لیے اوڑی پر گیا تو میں آپ سے پیچھے ہوتا ہوں. آپ نے مجھے اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا میں آپ کے قریب آپ کی ایڑی کے پاس آ کے کھڑا ہو گیا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اوٹ کر لی دوسری طرف رخ کر کے تاکہ پردے کا اہتمام ہو سکے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 اور پوری طرح کھڑے ہو کر پیشاب کرنا بھی ثابت ہے تو اس کی جو درمیانی حالت ہے اس حالت کو اختیار کر کے یعنی کمبول استعمال کرتے ہوئے قضائے حاجت کرنا پیشاب کرنا یہ بھی جائز اور درست ہوگا کیونکہ دونوں اطراف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے ہاں معمول اور عادت جو ہے وہ بیٹھ کر پیشاب کرنے کی ہے ادب قضائے حاجت کا اصل یہی ہے